تھرٹی فائیوسلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈس جوائنٹ سیٹس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں کچھ ڈسکشن کی تھی اور چند فیصلے ہم نے کیے تھے وہ یوں کہ جب ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ایلیمنٹس ہوں گے چاہے وہ نام ہو لوگوں کے نام ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو ہم ان سب آئٹمس کو نمبرس دے دیں گے ڈسٹنک یعنی کہ ہر آئٹم کو ایک یونیک نمبر ہم اسائن کریں گے پھر ان نمبروں سے ہم ان کے سیٹس بنائیں گے اور جب یہ بن گئے تو پھر ہم دو آپریشنز فائنڈ اور یونین استعمال کریں گے جس کی بنا پہ ان سیٹس کی مرجنگ یا ان میں سرچنگ ہوگی فائنڈ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو اگر ہم ایک نمبر بھیجیں یا ایک سیٹ آئٹم بھیجیں تو فائنڈ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ آئٹم کس سیٹ کا ممبر ہے واپسی پہ وہ اصل میں سیٹ کا نام بھیجے گا لیکن یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کاروائی کے لیے سیٹ کا نام جو ہے وہ بھی ایک نمبر ہو سکتا ہے کیونکہ نمبروں سے ساری گیم یہ چل سکتی ہے اسی طرح یونین یونین کو ہم دو سیٹس بھیجیں گے اور وہ دونوں کو جوائن کر کے یعنی کہ دونوں کے ممبرس کو اکٹھا کر کے ایک نیا سیٹ بنا دے گا اور ہمیں اس نئے سیٹ کا نام یا ہمارے کیس میں جو ہم نے فیصلہ کیا ہے نمبر واپس کر دے گا اب آئیے کہ ان دونوں آپریشن کی خاطر اور یہ جو سیٹس کے ساتھ جو ہم کاروائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم ڈیٹا سٹرکچرز بناتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو اس سلائڈ کی جانب لیے چلتا ہوں جہاں پہ ہم اس ڈیٹا سٹرکچر کے بارے میں گفتگو اب شروع کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم مثالوں کے ذریعے دیکھیں گے کہ یہ ڈیٹا سٹرکچر جو ہے یہ کیسے ڈسچوائنٹ سیٹ کے لیے کام کرتا ہے بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ کیا یہ ڈیٹا اسٹرکچر اتنا مفید ہے کہ ہمیں یہ جو یونین اور فائنڈ آپریشن ہیں یہ انتہائی تیزی سے امپلیمنٹ کرنے میں مدد حاصل ہو تو آئیے اس سلائڈ کی جانب وی use یوز tree ٹری ٹو each ایچ سیٹ each ایچ in ان ٹری ہیز دا سیم روٹ دا روٹ can be used to name the set there will be a collection of trees each tree representing one set and a collection of trees is called a forest we will use a tree to represent each set and since each element in a tree has the same root یہاں پہ تجویز یہ پیش کی جا رہی ہے کہ set جو ہمارے ہوں گے ان کے elements رکھنے ہیں اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک سیٹ میں کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ یونیک ہے یہ دیکھیے ہم نے شروع سے فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال ہم یونیک ایلیمنٹس رکھیں گے تو جہاں تک ایک سیٹ کا تعلق ہے اس کی ریپرزینٹیشن یعنی کہ اس کو یاد رکھنے کا جو طریقہ ہوگا اس کے لیے ہم ایک ٹری استعمال کریں گے البتہ یہ فی الحال میں نے نہیں کہا کہ یہ ٹری کی ساخت کیا ہوگی اتنا ضرور کہ وہ ایک ٹری ہوگا دوسری بات کی طرف دیکھیے دا روٹ کین بی یوزڈ ٹو نیم سیٹ ٹری کے لیے اس کی روٹ جو ہے اس کا استعمال ہم اس طرح کریں گے کہ اس میں فرض کریں جو نمبر ہے اس کو ہم اس سیٹ کا نام بھی رکھیں گے فرض کریں جو ہم ٹری بنائیں اس کی روٹ میں نمبر دس ہے تو پہلی بات یہ کہ اس ٹری کے اندر جو کہ ایک سیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے کوئی اور ایلیمنٹ دس نامی نہیں ہو سکتا اس بنا پہ روٹ میں جو ایلیمنٹ ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ سیٹ کا نام بھی ہے دیکھیے ہم سیٹ کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ کوئی لازمی شرط نہیں کہ وہ نمبر ہی ہو اور بلکہ یہ وہی نمبر ہو جو کہ روٹ میں ہے بس یہ کہ ہم جو کاروائی اس ڈیٹا سٹرکچر کے ذریعے کریں گے یعنی کہ یہ جو ٹری ہم تجویز کر رہے ہیں ان میں اگر یہ چند باتیں ہم رکھ لیں تو ہمیں اپنے میں کافی آسانی ہوگی یونین اور فائنڈ کے حوالے سے تو فیصلہ یہ کیا کہ جو بھی روٹ کے اندر ایلیمنٹ ہوگا جو کہ عموماً ہوگا وہی سیٹ کا نام ہوگا یہ فائنڈ ریٹرن کرے گا اور یونین جو ہے اس کے بارے میں ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کون سا نام ان میں سے لے گا لیکن یہ کہ اس کو جو دو سیٹس ہم دیں گے اندرونی طور پہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ وہ ایلیمنٹس ان دو ٹریز کی روٹ میں ہیں تیسرا پوائنٹ دوبارہ دیکھ لیجئے دے ول بی اے کلیکشن آف ٹریز ایچ ٹری ریپرزینٹنگ ون سیٹ ا کلیکشن آف ٹریز از کالڈ ا فارسٹ یہاں پہ چند باتیں ہیں ایک یہ کہ چونکہ ہمارے پاس لازمی نہیں کہ صرف ایک سیٹ ہو بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہمارے پاس دس ایلیمنٹس ہوں گے تو انیشلی دس سیٹس ہوں گے اور اگر ان کے ہم ٹریز بنائیں تو شروع میں ہمارے پاس دس ٹریز ہوں گے ابھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹری جو ہے یہ اس کی ساخت کیا ہوگی یہ بائنری ہوگا کہ نان بائنری ٹری ہوگا وہ ابھی اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے لیکن فی الحال یہ کہ چونکہ ہمارے پاس n ایلیمنٹس ہوں گے ان جنرل تو ہم انیشلی یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس n ہی ٹریز ہوں گے بلکہ یہ کہ ہر ٹری میں صرف ایک ایلیمنٹ ہوگا یعنی کہ ایک نوٹ والا وہ ٹری ہوگا بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹری آپس میں مرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے درخت بنے گے البتہ ایک اور ڈیفینیشن یہاں پہ ہے جو کہ صرف ڈسچوائنٹ سیٹس کے حوالے سے نہیں بلکہ ان جنرل اور وہ ہے فارسٹ کمپیوٹر سائنس میں بھی آپ اگر ملٹیپل ٹری آپ کے پاس ہوں اور کسی طریقے سے ٹھیک ہے وہ آپس میں جڑے تو نہیں لیکن ان میں آپس میں کوئی تعلق ہے ایلگر تعلق ہے یا کوئی ڈیٹا اسٹرکچر کے حوالے سے تعلق ہے اگر آپ کے پاس اف ٹریز ہوں تو بائی ڈیفینیشن اس کو فارسٹ کہا جاتا ہے بلکہ یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ اگلے کورسز میں جہاں پہ آپ ٹریز کے ساتھ کچھ آپریشن کریں گے اور کچھ ایلگردمس پڑھیں گے وہاں پہ کچھ ایلگر ایکچولی فارسٹ پہ کام کرتے ہیں یعنی کہ وہ صرف ایک ٹری لے کے کاروائی نہیں کرتے بلکہ ا سیٹ آف یعنی کہ ایک فارسٹ تو یہ ہوئی ڈیفینے اب ذرا ان ٹریز کے بارے میں کچھ اور باتیں وہ یوں دا ٹری وی ول یوز آر ناٹ نیسریلی بائنری یہ پہلا پوائنٹ کہ ہم ٹریز بنائیں گے لیکن ضروری نہیں کہ وہ بائنری ہو بائنری کی کیا ڈیفینیشن تھی یاد کیجیے کہ اس میں ہر نوڈ کے دو چلڈرن نوٹس ہوتے ہیں جس کو عموماً left چائلڈ یا رائٹ چائلڈ کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ٹری میں ایکچولی ایک نوٹ کے ایک سے دو سے زیادہ چلڈرن ہو سکتے ہیں اچھا اب آئیے یونین اور فائنڈ کی جانب تو دوسرا پوائنٹ union of two sets ٹو سیٹس وی مرز دا ٹو ٹریز بائی میکنگ دا روٹ آف ون پوائنٹ ٹو the روٹ آف دا ادر اور آخری بات بھی دیکھ لیجیے A find ایکس آن ایلیمنٹ ایکس از پرفارمڈ بائی ریٹرنگ دا روٹ آف دا ٹری کنٹینگ ایکس اب یہ باتیں کہ ٹری جو ہم بنائیں گے وہ ضروری نہیں کہ بائنری ہو اس میں سنگل نوڈ بھی ہو سکتا ہے اس میں ایک نوڈ کا ایک چائلڈ بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ کوئی شرط نہیں ہم رکھیں گے یہاں پہ دوسری بات کہ ہمارا جو یونین آپریشن ہے وہ لے گا تو دو سیٹس لیکن اندرونی طور پہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ دونوں سیٹس جو ہیں یہ اصل میں دو ٹریز ہیں اور چونکہ یہ دو ٹریز ہیں ان دونوں کی روٹ ہے اب ہم یونین اس طرح کریں گے کہ ایک ٹری کی روٹ جو ہے اس کو ہم دوسرے ٹری کی روٹ کی جانب پوائنٹ کر دیں گے اور اس بنا پہ آخر کار اصل میں صرف ایک نئی روٹ رہ جائے گی اور وہ دونوں ٹریز جو ہیں آپس میں مرچ ہو جائیں گے یہ آپریشن ابھی میں مثال سے آپ کو بتاؤں گا دوسری بات فائنڈ کی کہ ہم جب فائنڈ ایکس کال کریں گے یعنی کہ ایک آئٹم ایکس لو اور ہمیں بتاؤ کہ یہ کس سیٹ کا حصہ ہے تو اندرونی طور پہ ہم اصل میں ایکس دیکھیں گے کہ وہ کس ٹری میں موجود ہے دیکھیے ہمارے پاس فارسٹ ہے تو ہمیں اب وہ درخت ڈھونڈنا پڑے گا جس میں یہ ایکس موجود ہے ایز اے نوڈ ایز ا نوڈ یہ ٹری کے اندر کہیں بھی ہو سکتا ہے بلکہ اس ٹری کی روٹ بھی ہو سکتا ہے چلیے یہ جہاں پہ بھی ہے اس سے ہمیں فی الحال اتنا نہیں جتنا کہ یہ کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ کس سیٹ کا ممبر ہے اور اس بنا پہ ہم کریں گے یہ کہ جب وہ درخت ہمیں مل جائے گا جس میں ایکس ہے موجود ہے ایز اے نوڈ تو اس ٹری کا جو روٹ ہے اس میں جو ایلیمنٹ اسٹور کیا جو کہ میں نے کہا تھا اس سیٹ کا نام ہے وہ فائن ریٹرن کر دے گی میرا خیال ہے کہ یہ مناسب وقت اب ہے کہ ہم مثال کے ذریعے یہ دونوں آپریشن یہ ڈیٹا سٹرکچر یہ ٹری کی باتیں جو ہم کر رہے ہیں ان کو ہم دیکھیں تاکہ ہماری ذہنی جو خاکہ ہے ذہن میں جو خاکہ ہم بناتے جا رہے ہیں وہ سامنے واضح ہو جائے اور آپ اس مثال سے سمجھ جائیں کہ یہ آپریشن آخر کار کیا کر رہے ہیں اور آخر میں یہ بات آیا اس طرح اس ڈس جوائنٹ کو امپلیمنٹ کرنے سے کیا ہمارا ایلگر واقعی افیشئنٹ ہوگا ٹائم کے حساب سے اور اسپیس کے حساب سے دونوں باتیں ہم دیکھیں گے بلکہ اس کے بارے میں ہم بحث بھی کریں گے تو آئیے ایک مثال کی جانب چلتے ہیں جس میں ہم یہ ڈیٹا اسٹرکچر بناتے ہیں اور ان پہ پھر یہ فائنڈ اور یونین آپریشن کرتے ہیں تو آئیے یہاں پہ اب میں نے انیشل کنفیگریشن دکھائی ہے جو باتیں سامنے اب آئیں وہ یہ کہ ہمارے پاس آٹھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ میں نے مثال میں سٹریٹ نمبرز ہی رکھ لیے یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ شاید یہ آٹھ نمبرز جو ہیں یہ آٹھ لوگوں کے نام تھے لیکن ان کو ہم نمبر اسائن کر چکے ہیں یا یہ کوئی اور آٹھ ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس ہیں جن کو اب ہم نے نمبرز دے دیے اب بکیا کاروائی ساری ان نمبروں سے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یہ دکھایا ہے کہ ہر نمبر جو ہے اس کا ایک سیٹ بن گیا اور یہ بات میں نے نیچے لکھی ہے کہ ایٹ ایلیمنٹس انیشلی ان ایٹ ڈفرینٹ سیٹس یہ اب آپ کے سامنے ہیں اب چلتے ہیں ان آپریشنس کی جانب جو کہ ہم ان پہ کریں گے وہ ہمارے کیس میں یونین اور فائنڈ ہے تو چلیے پہلے کرتے ہیں یونین فائیو سکس اچھا اس کال کے بارے میں ذرا سمجھیے کہ ہم کہنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں یونین فائیو سکس کا مطلب ہے کہ جو سیٹ پانچ ہے اور جو سیٹ 6 ہے ان دونوں کو مرج کر کے ان کو یونین کر کے نیا سیٹ بناؤ اور وہ نیا سیٹ واپس کرو یہاں واپس ایز اے ویلو ریٹرن کر دو اب میں نے تصویری خاکے میں فی الحال اس کو پانچ کے نیچے دیکھیے چھ کو لگا دیا ہے یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو میں نے یونین کو دو سیٹس دیے اب دونوں کو مرچ کرنا ہے چلیں وہ تو میں کر سکتا ہوں کہ بھئی پانچ جو ہے اس کے اندر کچھ ممبرز ہیں بلکہ شروع میں تو صرف ایک ہی ممبر ہے چھ جو سیٹ ہے اس میں بھی ایک ممبر ہے دونوں کو جب میں مرچ کرتا ہوں تو نیا سیٹ بنا جس کے اب دو ممبرز ہوئے پانچ اور چھ اب یہ کہ نیا سیٹ جو ہے اس کا نام کیا ہو بلکہ یہ جو خاکہ میں نے پیش کیا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چھ جو ہے وہ پانچ کا ایک نوٹ بن سکتا ہے یا الٹ کہ پانچ جو ہے نوٹ بن سکتا ہے بلکہ اگر آپ اس تصویری خاکے میں واپس آئیں تو میں نے یہ فیصلہ فی الحال اس طرح کیا کہ چھ جو ہے دیکھیے پانچ کے نیچے لگ گیا ہے اور یہ بھی دیکھیے کہ میں نے یہ جو ایرو بنایا ہے یہ اب اس طرح نہیں جیسے کہ ہم شروع میں یا پہلے بائنری ٹریز کے حوالے سے کرتے آ رہے تھے میں نے یہ ایرو نیچے سے اوپر کی جانب لگایا ہے اور اس کی ترتیب یوں کہ دیکھیے پانچ کو میں نے اوپر رہنے دیا اور چھ کو اس کے نیچے لگا دیا اس سے یہ ہوا کہ پانچ اور 6 والے سیٹس تو مرج ہو گئے لیکن ایک لحاظ سے پانچ کو کچھ لگتا ہے فوکیت سی حاصل ہو گئی کہ جو نیا سیٹ بنا ہے اس کا نام جو ہے وہ پانچ ہی ہے وہ ایز نہیںف کہ جو سیٹ جس میں چھ شامل تھا اس کی اب آئیڈینٹ ایک طرح سے کچھ لگتا ہے ختم ہو گئی اس سے ہمیں کوئی خاص دقت پیش نہیں آئے گی یہ اب ہم کاروائی اس طرح ہی کریں گے بلکہ یوں کہ فی الحال یونین کو دیکھیے جو میں نے دو پرائمرز دیئے وہ دو سیٹس ہیں اگر ان کو میں ایس ون ایس ٹو کہوں تو یونین یہ کرے گی کہ S2 کو S1 کا ایک قسم سے ممبر بنا دے گی بلکہ نیا سیٹ جو بنے گا اس کا نام S1 ہوگا یعنی کہ اس کو جو دو آرگ دی جائیں گی اس میں سے جو پہلا سیٹ ہے وہی نئے یونینائزڈ سیٹ کا نام ہوگا اب آگے چلیے یہاں پہ اب میں نے اسی طرح 7 اور 8 کو یونین کیا تصویری خاکے میں میں نے دکھایا کہ دیکھیے 8 جو ہے اب ساتھ کی جانب پوائنٹ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ساتھ اور آٹھ تو اصل میں ایک ہی سیٹ میں آ گئے البتہ اس ٹری کو اگر آپ اس کو اب ٹری کہنا چاہتے ہیں فی تو لگتا نہیں یہ ٹری لیکن یہ ابھی دیکھیے آپ کو ٹری بنتا نظر آئے گا فی یہ کہ ساتھ جو ہے وہ اس ٹری کی روٹ ہے اور آٹھ جو ہے وہ اس کا ایک چائلڈ ہے اور یہ جو نیا سیٹ بنا اس کا نام سیون یعنی کہ جو پہلی آرگیومنٹ ہے یونین کو وہ ہے آگے چلتے ہیں اب دیکھیے آپ کو وہ ٹری بنتا نظر آئے گا اب میں نے یہ کیا کہ فائیو اور سیون کو یونین کیا ہے لیکن اگر آپ تصویری خاکے کی جانب دیکھیے کہ اس سے پہلے دو سلائیڈز میں ہم پانچ اور چھ کی یونین کر چکے تھے جس کی بنا پہ 6 اور پانچ کی ایک ترتیب آ گئی تھی سات اور آٹھ کو ابھی بھی ہم نے کیا تھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیٹ پانچ ہے اور جو سیٹ سات ہے ان کو مرج کرو لیکن اب نہ پانچ میں اور نہ سات میں صرف ایک ایک ممبر ہے بلکہ دونوں کے کیس میں دو ممبر ہیں تو اب پھر وہی بحث کہ بھئی مرج کر کے جو نیا سیٹ ہے اس کا نام کیا ہوگا تو اس کے لیے جو ہم نے تجویز فالو کی تھی ابھی اپنی ہی مثال میں یونین کی جو پہلی آرگیومنٹ ہے جو کہ دیکھیے اس کیس میں 5 ہے جو کہ ایک سیٹ کا نام ہے تو جو نیا سیٹ بنے گا اس کا نام یونین کی پہلی آرگیمنٹ کو دیا ہوا سیٹ ہوگا اس بنا پہ نیا سیٹ جو بنا وہ اس کا نام تو ہوا پانچ لیکن آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس نئے سیٹ کو اب دیکھیں تو مجھے بتائیے کہ اب اس سیٹ میں کون کون موجود ہے وہ اس تصویر میں آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ پانچ تو چلے ہیں ہی چھ بھی موجود ہے سات بھی موجود ہے اور آٹھ بھی موجود ہے یعنی کہ یہ سیٹ جس کا نام پانچ ہے اس میں اب چار سیٹ ممبرز ہیں اور وہ سارے یونیک ہے دیکھیے بکیا ایک دو تین چار فی الحال اکیلے اکیلے ہی موجود ہیں چلیے اب تھوڑی سی اور یونینز بھی کر لیتے ہیں لگے ہاتھوں یہ دیکھیے تین اور چار کو یونین کیا اس بنا پہ چار جو ہے وہ تین کے نیچے آ گیا ہے اور یہ فی الحال ایک علیحدہ سیٹ بن گیا ہے تو اس وقت کتنے سیٹس ہیں ہمارے پاس ایک دو تین اور پانچ یہ وہ روٹس ہیں اس بنا پہ ہمارے پاس اب چار سیٹس ہیں اور اب دیکھیے کہ میں نے یہاں پہ تھری اور فائیو کو بھی یونین کیا یا بلکہ دیکھیے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ٹرک ایک پلے کیا ہے آپ پہ یونین اصل میں میں نے فور اور فائیو کو کر دیا اب یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو جو کہ بلکہ ابھی تھوڑی دیر میں آگے ہم فائنڈ کے جانب جب جائیں گے تو ہوگی اس تصویر کو دیکھیے اور اس آرگیمنٹ کو دیکھیے کہ یونین فور کام فائیو اور دیکھیے میں نے کیا کیا ہے کہ جو فائیو والا ٹری ہے یہ دیکھیے اب لگتا ہے یہ ٹری ٹھیک ہے اس میں یہ ایروز اوپر کی جانب ہے لیکن ان میں نوٹس کی اوپر نیچے ہونا جو ہے یہ ساخت آپ کے سامنے ہے اور دیکھیے میں نے پانچ کو تین کی جانے, جانے پوائنٹ کر دیا البتہ یونین کو میں نے 4 ,5 بھیجا یونین جو ہے اس نے دو سیٹس لینے ہیں اور ان دونوں سیٹس کو کمبائن کرنا ہے لیکن آپ سوچیے کہ کیا لازمی ہے کہ میں اس کو ہمیشہ سیٹس ہی بھیجوں بلکہ اگر مجھے اندرونی ڈیٹا اسٹرکچر کا پتا ہے تو کیا میں کالر کو یہ کہوں بھائی تم مجھے ہمیشہ ہر سیٹ کی روٹ بھیجو یعنی کہ دو سیٹس جو ہمارے بنے ہوئے ہیں یہ کالر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کی روٹ ہمیں بتائے میرا خیال ہے کہ یہ ایسی شرط لگانا کوئی اچھی بات نہیں ضروری بات بھی نہیں بلکہ اگر ہم یونین کو فرض کریں دو ایلیمنٹس بھی بھیج دیں تو یہ ہم یونین کے اندر صلاحیت ڈال سکتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں دو ایلیمنٹس بھیج رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان دو ایلیمنٹس کو آپس میں جوڑ دو اس کا تو اصل میں کچھ تک نہیں بنتا یہاں پہ ہم کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ دو ایلیمنٹس میں نے تمہیں دیے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں یہ اپنے اپنے کسی سیٹ میں موجود ہیں تم یہ کرو کہ ان دو ایلیمنٹس کے پہلے وہ سیٹ ڈھونڈو جس کے یہ ممبرز ہیں اور ان دونوں کو آپس میں پھر مرج کر دو اور پھر جو نیا سیٹ بنے وہ سیٹ یا اس کا نام ہمیں واپس کر دو تو اگر واپس آپ اس تصویری خاکے پہ آئیں تو دیکھیے یونین نے پھر کیا کیا اگر اس کو میں نے چار بتایا تو اندرونی طور پہ یونین جو ہے وہ چار کو ڈھونڈے گا کہ وہ کس سیٹ کا ممبر ہے اور ہماری جو اسکیم چل رہی ہے اس میں یہ کہ جو روٹ آف تو ٹری ہے جو کہ اب یہ اپ پیروز کی بنا پہ جو بالکل اوپر والا نوڈ ہے وہ اس کا روٹ ہے تو پہلے چار کا وہ نوڈ لے کے اوپر کی جانب دیکھے گا کہ اس کا روٹ کون ہے اور وہ اس کو ملے گا تین اسی طرح پانچ کو جب اس نے اوپر کی جانب دیکھا تو بلکہ ثابت یہاں پہ یہ ہوگا کہ روٹ جو ہے وہ آلریڈی 5 ہے اس لیے اس سے اوپر تو کچھ نہیں تو جب اس نے پہلے سیٹ جس کا چار ممبر ہے اس کی روٹ ڈھونڈ لی اور پانچ جو کہ خود ہی روٹ ہے دونوں کو ڈھونڈ لیا تو اب وہ یہ یونین آپریشن کر کے دیکھیے وہ ٹریز کو آپس میں مرج کر دے گا یہاں پہ اب یہ ٹری لائک سٹرکچر کچھ تو سامنے آ رہا ہے لیکن یوں لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساخت کے حساب سے بھی اور کچھ اور یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہم اوپر کی جانب جاتے ہیں یہ وہ طریقہ کار نہیں جو کہ ہم بائنری ٹریز کے ساتھ کرتے رہے ہیں جس میں عموماً ہم نیچے کی جانب جاتے تھے دوسری یہ بات کہ وہاں پہ ہر نوڈ کے دو چلڈرن ہوتے تھے لیفٹ اور رائٹ اور جب ہم سرچ ٹریز میں تھے تو وہاں پہ ہمیں لیفٹ اور رائٹ جانے کے لیے ایک خاص طریقہ کار اپنانا پڑا تھا یہاں پہ یہ ٹری لائک سٹرکچر تو ہے البتہ چند اس کے بارے میں اس کی جو خاصیتیں ہیں ان کے بارے میں یہ گفتگو اب کرتے ہیں تو ان پوائنٹس کی جانب دیکھیے پہلی بات کہ ٹپیکل ٹری ٹریورسل از ناٹ ریکوائرڈ سو نو نیڈ فار children instead وی نیڈ ا پوائنٹر ٹو دا پیرنٹ اینڈ اپ ٹری یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جس طرح بائنڈری ٹری کی ان آرڈر پری آرڈر یا پوسٹ آرڈر بلکہ لیول آرڈر ٹریورسل کرنی تھی وہ ہمیں یہاں پہ نہیں کرنی پڑے گی خاص طور پہ اگر ہمارے سامنے صرف فائنڈ اور یونین آپریشنس ہیں بلکہ ہمیں اگر کچھ ٹریورسل کرنا پڑا ہے یا نظر آیا ہے جس کی مثالیں ابھی اور بھی ہم ابھی کریں گے وہ یوں کہ اگر ہم کسی ایلیمنٹ پہ بیٹھے ہیں تو ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اس ایلیمنٹ کا پیرنٹ کون ہے بلکہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ ایلیمنٹ اس ٹری لائک سٹرکچر میں کہیں نیچے کر کے ہے تو ہمیں اوپر والے نور جو ہیں یا اوپر والے ایروز جو ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا تب تک کہ جب تک ہم اس ٹری لائک -like ایک جو ہے اس کی روٹ تک نہیں پہنچ جاتے اس بنا پہ اس ٹری سٹرکچر کو اپ ٹری بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ ایسا ٹری جس میں یہ جو پوائنٹرز ہیں یہ چلڈرن سے ان اے پیرنٹ کی جانب ہوتے ہیں پیرنٹ سے چلڈرن کی جانب نہیں اور اس کا استعمال میں نے لفظوں میں تو دکھایا ہے یا سنایا ہے آپ کو ابھی میں آپ کو تصویری خاکوں میں بھی دکھا دوں گا چند اور باتیں اب پیرنٹ پوائنٹرس کین سو پیرنٹ آئے یہ اب وہ پیرنٹ پوائنٹ روٹ اینڈ اور ابھی میں آپ کو یہ دکھا نہیں رہا لیکن یہ دوسرا پوائنٹ پیرنٹ پوائنٹر کین بی اسٹورڈ انٹ اور یہ جو آئے ہے یہ سٹ آئے کا روٹ ہوگا یہاں پہ اب ہم اس ٹری کی ایکچوئل امپلیمنٹ کی جانب چل پڑے آپ کو یاد ہوگا کہ اس شروع میں ہی ہم نے جب بائنری ٹریز کی یا ہیپ کے سلسلے میں ہم نے ٹریز کی بات کی تھی تو کمپلیٹ بائنری ٹری کے بارے میں ہم نے گفتگو کی گفتگو کی تھی اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ چیز بھی نکالی کہ اگر ہمارے پاس بائنری ٹری ہو تو ہم اس کو ایک ارے میں اسٹور کر سکتے ہیں کچھ ایسی کاروائی ہم یہاں پہ بھی کرنے لگے ہیں البتہ یہ کہ یہاں پہ دیکھیے ہم نے ایک نوڈ کے چلڈرن جو ہیں ان کے بارے میں تو اتنی یادداشت نہیں رکھنی بلکہ الٹ رکھنا ہے الٹ والا معاملہ جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہوگا اور وہ یہ کہ ایک نوڈ جو ہے اس کا پیرنٹ کون ہے تو اب میں ایک دو فکروں میں تو یہ سارا الگ نہیں بتا سکتا بلکہ مجھے آپ کو کوڈ بھی دکھانا پڑے گا اور پھر مثال سے بھی یہ چیز کور کرنی پڑے گی لیکن صورتحال یہ بن رہی ہے کہ یہ جو ٹری لائک سٹرکچر ہے بلکہ فوریسٹ ہے ہمارے پاس اس کو ہم کسی طرح ارے میں رکھیں گے اور جیسے جیسے یہ یونین والا معاملہ ہوگا اور سیٹس آپ اس میں مرج ہوں گے جو کہ ہمارے ٹریز کو مرج کریں گے تو اس مرجنگ کی بنا پہ نوٹ جو ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کسی طریقے سے چینج ہوتے رہیں گے اور یہ بھی کہ آپ نے دیکھا کہ چند نوٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی پیرنٹ نہیں ہوتا ہم نے ان تصویری خاکوں میں دیکھا بلکہ شروع میں دیکھا تھا آپ نے کہ آٹھ کے آٹھ نوٹس جو تھے ان کے سیٹ آٹھ تھے اور ان کا کوئی پیرنٹ نہیں تھا یہ کیفیت ہم اس طرح اس ارے میں رکھیں گے کہ اگر کوئی ایلیمنٹ آئے ہے جو کہ ایک نمبر ہے اور چونکہ وہ نمبر ہے اس کو ہم ارے کا انڈیکس بنا سکتے ہیں انڈیکس پہ اگر ہم نے مائنس ون رکھا ایز اے ویلو تو یہ ہماری تجویز ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اس ایلیمنٹ کا پیرنٹ کوئی نہیں یعنی کہ یہ روٹ ہے اب یہ چند تجویزیں لے کے آئیے اب ہم وہ ایلگردم ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ فائنڈ اور یونین امپلیمینٹ کریں گے اور پھر دوبارہ اپنی مثال لے کے ہم اب ارے کے ساتھ چلیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ یونین اور فائنڈ آپریشن جو ہیں بلکہ یہ پورا ڈیٹا سٹرکچر یہ ڈس جوائنٹ ڈیٹا سیٹ جو data data ہم بنا رہے ہیں یہ کیسے کام کرے گا تو آئیے پہلے ہے انیشلائزیشن اب ذہن میں رہے وہ ساری کاروائی جو شروع میں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس n ایلیمنٹس ہیں یہ n ایلیمنٹس جو ہیں یہ ان کے اوریجنل نام ہو سکتے ہیں یا جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ہم لوگوں کے نام سے یہ سیٹس بنائیں گے تو ہم ان کو ان یونیک نمبر کر دیں گے اور دیکھیے اب میں نے یہ کیا, کیا؟ ایک فور لوپ چلایا اور اس میں یہ پیرنٹ ارے اب یہاں پہ یہ بھی ایک تجویز ہے کہ اس ارے کا نام جس میں اصل میں ہم پیرنٹس ہی سٹور کر رہے ہیں اس کا نام بھی ہم پیرنٹ رکھیں گے ہاں یہ ہماری اندرونی کاروائی ہے ہماری ایسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے حوالے سے یا جب ہم بعد میں ایک کلاس بناتے ہیں تو اس میں یہ جو پیرنٹ ارے ہے یہ تو اندر ہی ہوگی چھپی ہوئی ہوگی یا پرائیویٹ ہوگی اب اس رے کے ساتھ ہم نے کیا, کیا؟ کہ انشیلی اس کے تمام جو این ایلیمنٹس ہیں یعنی کہ این لوکیشن بلکہ جو کہ ہر لوکیشن جو ہے اس آئت ایلیمنٹ کے لیے ہم نے ریزرو کی اس میں ہم نے مائنس ون ڈال دیا اور لگے ہاتھوں یہ ذرا فائنڈ دیکھیے جو کہ فی الحال ایک چھوٹا سا لوپ ہی ہے لیکن ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ لوپ ہی کافی ہے ہمیں ایک ایلیمنٹ کا پیرن ڈھونڈنے کے لیے یا اس سیٹ کا نام ڈھونڈنے کے لیے جس میں کہ وہ ایلیمنٹ موجود ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ جے کو آئے سے چلایا آئے کیا چیز ہے وہ یہ فائنڈ کو میں نے ایک آرگیومنٹ بھیجی اور اگر آپ کو یاد ہو فائنڈ اس طرح کام کرتا ہے کہ اس کو جو ایلیمنٹ ہم دیتے ہیں اس نے اس سیٹ کو ڈھونڈنا ہے جس کا وہ یہ ممبر ہے اور اس سیٹ کا نام واپس بھیجنا ہے دوسری باتیں یہ تھی کہ ہم نے سیٹ کا نام جو ہے وہ ایک نمبر رکھا ہے بلکہ وہ نمبر اس ٹری اس اپ ٹری کی روٹ میں جو موجود ہے اس کو ہم نے ایز اے سیٹ نیم رکھا ہوا ہے اور وہی وہ ہم واپس کریں گے اب اگر پیرنٹ آئے مائنس ون ہم نے تجویز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم آئے سے شروع ہوں اور اس کے پیرنٹ کو دیکھیں اگر اس کا پیرنٹ جو ہے وہ مائنس ون نہیں تو پھر اس کا پیرنٹ دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ جو ایروز ہیں ان کو ہم اوپر کی جانے فالو کرتے جائیں گے اور یہی وہ لوپ کر رہا ہے فی الحال آپ اس کو ذہن میں رکھیے بعد میں جب ابھی ہم مثال کریں گے تو یہ کاروائی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی یہاں پہ یہ جے کو ہم نے آئے سے شروع کیا اور مائنس یعنی ون نہیں تو دیکھیے جے کو میں کیا کر رہا ہوں کہ جے از equal ٹو پیرنٹ سب جے اس کو میں نے ری کر کے اور لوپ کے اندر اصل میں کچھ نہیں بس سمپلی یہ کہ یہ جے اکو پیرنٹس ری ایشلائزیشن ہوگی اور یہ فور لوک چلتا رہے گا تب تک کہ ہمیں ایک پیرنٹ اب جے نہیں ملتا جس میں مائنس ون ہے اور اس کے ملنے پہ یہ لوپ ختم ہوگا اور ہم اس جے کو ریٹرن کر دیں گے اب ان دونوں یہ جو میتھڈ ہیں انیشلائزیشن کا اور دوسرا فائنڈ کا ان کو ذہن میں رکھیے اور وہ ارے کی تصویر بھی فی الحال ذہنی تصویر رکھیے ابھی ہم اس کو بناتے ہیں اور لگے ہاتھوں یہ یونین کا کوڈ بھی دیکھ لیجیے جو کہ بڑا ہی چھوٹا سا ہے وہ یوں کہ یونین آئی جے اب دیکھیں یہاں پہ میں ان دو سیٹس کے نام تو نہیں مانگ رہا بلکہ جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی تھی کہ ہمیں دو ایلیمنٹس دے دو آئی اور جے یونین جو ہے وہ خود آئی اور جے کے پیرنٹس کو ڈھونڈے گی بلکہ ان کی روٹس کو ڈھونڈے گی اور ان روٹس کو لے کے ان دونوں ٹریز کو اندرونی طور پہ مرچ کرے گی جہاں تک کالر کا تعلق ہے وہ یہ سمجھے گا کہ جو سیٹ یا وہ سیٹ جس میں آئے ہے اور دوسرا وہ سیٹ جو جس میں جے ہے یہ دونوں اگر ڈیفرنٹ ہیں یعنی کہ ڈسٹنکٹ ہیں دو ڈفرنٹ سیٹس ہیں تو وہ ان دونوں سیٹس کو مرج کرے گی اور یہ دیکھیے اب یہ کوڈ کتنا سمپل ہے سب سے پہلے فائن آئے کے ذریعے روٹ نے سیٹ وہ سیٹ لیا جس میں آئے شامل ہے فائن کا کوڈ میں نے آپ کو دکھایا اس کے بعد روٹ جے لیا جس میں اس نے فائنڈ جے کال کر کے اس سیٹ کا نام لے لیا اور اندرونی طور پہ اصل میں ہمیں آئے اور جے جن سیٹس میں یا جن ٹریز میں موجود ہیں جن اپ ٹریز میں موجود ہیں ان دونوں کی روٹس مل گئیں جس کی بنا پہ دیکھیے میں نے ان دونوں ویریئبلس کا نام روٹ آئے اور روٹ جے رکھا ہے اب یہاں لگے ہاتھوں یہ چیک ہے کہ آیا یہ دونوں روٹس جو ہیں یعنی یہ دونوں سیٹس جو ہیں یہ دونوں ایک تو نہیں اگر وہ نہیں تو پھر ان کو مرج اس طرح کیا کہ دیکھیے پیرنٹ آف روٹ جے از اکول ٹو روٹ i اب ارے میں جہاں پہ بھی روٹ جے ہے وہاں پہ روٹ i کی ویلو چلی گئی میرا خیال ہے کہ کوڈ کے ہاتھ تک تو چلو کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بہتر ہے کہ ہم ایک مثال اب یہاں پہ کور کریں بلکہ ہم انہی آٹھ نمبروں والی مثال کو لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کاروائی شروع سے یعنی کہ انیشلائزیشن اس کے بعد وہ جو یونین آپریشن کیے تھے اور پھر بعد میں فائنڈ جو ہیں وہ کیسے کام کریں گے تو آئیے اب اس مثال کی جانب چلتے ہیں یہاں پہ اب میں نے وہی آٹھ نمبر دوبارہ دکھائے اور وہ جو میرا انیشلائزیشن کوڈ ہے اس کو میں نے چلا کے یہ دیکھیے نیچے ارے جو ہے آٹھ ایلیمنٹس کی بنا دی ہی ہے اس کو فی الحال میں نے 1 ٹو تھری فور فائیو سے لے کے 8 تک نمبرز دیے ہیں یہ یقیناً کہ سی پلس پلس میں اریز جو ہیں وہ زیرو سے شروع ہوتی ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو زیرو سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مثال کی خاطر چونکہ میرے نمبرز ایک سے لے کے 8 تک ہیں میں نے اریز جو ہے وہ بھی پوزیشنز کے حساب سے یا انڈیکس کے حساب سے ایک سے 8 دکھائی ہے آپ یہ شاید سمجھ جائیں کہ بھی ٹھیک ہے شروع میں ایک زیرو ایلیمنٹ ہے جو کہ استعمال نہیں ہو رہا خیر اس سے فی الحال ہمیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کوئی خاص دقت نہیں ہوگی تو آگے چلتے ہیں اب دیکھیے کہ میں نے ارے کے اندر آٹھ لوکیشنز جو ہیں وہاں پہ انیشلی کیا ڈالا 1 ون ٹھیک ہے ویلو کے حساب سے تو میں نے مائنس ڈال دیا لیکن کاروائی کے لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایلیمنٹ یا ڈیٹا ایلیمنٹ یا سیٹ ممبر ون لیں اس کے لیے ارے پوزیشن دیکھیے میں نے ون رکھی ہے وہاں پہ میں نے مائنس ون کیا ہے ان ساری باتوں سے حاصل یہ کہ ڈیٹا آئٹم یا سیٹ ممبر ون جو ہے وہ اپنے ہی سیٹ میں ہے یعنی کہ ون میں ہے اور اس کا پیرنٹ کوئی نہیں چونکہ یہاں پہ میں نے مائنس ون سٹور کیا ہے اسی طرح سیٹ ممبر ٹو جو کہ خود ایک سیٹ کا اپنے طور پہ ہی ممبر ہے اس کا بھی کوئی پیرنٹ نہیں تین کا بھی کوئی پیرنٹ چار کا بھی نہیں اسی طرح یہ سارے آٹھ کے آٹھ جو ہیں ان کا کوئی پیرنٹ نہیں یہ خود ہی ایک سیٹ کا حصہ ہے اب چلتے ہیں جو بکیا آپریشن ہم نے کیے تھے ان میں سب سے پہلے تھا یونین فائیو اینڈ سکس اچھا اوپر ٹری میں دیکھیے میں نے 6 کو پانچ کی طرف پوائنٹ تو کر دیا یہ تو میرا وہ بن رہا ہے وہ تو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں ذرا نیچے دیکھیے کہ پوزیشن سکس پہ میں نے اب مائنس ون کی جگہ کیا ڈالا یہاں پہ اب میں نے مائنس ون ہٹا کے فائیو ڈال دیے ہے اور دوسرا فائیو جو ہے اس کو دیکھیے کہ یہاں میں نے مائنس ون کو مائنس ون رہنے دیا ہے اس کو نہیں میں نے چینج کیا اس کا کیا مطلب ہے اس ارے کو اگر آپ اب لیں تو جہاں جہاں مائنس ون ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوکیشن جو ہیں یہ کسی ٹری کا روٹ ہیں البتہ جو پوزیشن سکس ہے وہاں پہ چونکہ مائنس ون نہیں تو اس ممبر اس سیٹ ممبر چھ کا جو روٹ یا پیرنٹ ہے وہ کوئی اور ہے اور یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پانچ ہے اس سے حاصل یہ کہ 6 جو ایز اے ڈیٹا ایلیمنٹ ہے جب ڈس جوائنٹ سیٹس کی ساخت میں آیا تو اس کا اس وقت یونین فائیو سکس کے بعد پیرنٹ جو ہے وہ پانچ بن گیا اور ارے میں, میں نے اس کو اس طرح دکھایا اب اسی کاروائی کو اگر ہم سات اور آٹھ کے ساتھ کریں تو دیکھیے کیا ہوا آٹھ والی لوکیشن پہ مائنس ون کی جگہ اب سات آ گیا یعنی آٹھ کا پیرنٹ جو ہے وہ ساتھ ہے اور ساتھ کا پیرنٹ کون ہے وہ فی الحال مائنس ون ہے یعنی کہ ساتھ جو ہے وہ روٹ ہے اسی بنا پہ میں نے پہلے کہا تھا کہ 5 بھی چونکہ مائنس 1 رکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ 5 بھی روٹ ہے اب ہم کرتے ہیں یونین اب دیکھیے کیا ہوا یونین 5-6 کا مطلب ہے کہ یہ دو سیٹس جن کی روٹس یا جن کے نام مرو مرجنگ ٹری میں تو پھر وہی جو میں پہلے آپ کو دکھا چکا تھا البتہ اب نیچے ارے میں دیکھیے اور تبدیلی دیکھیے کہاں پہ ہوئی جو ہے اس کا پیرنٹ تو پانچ پہلے سے موجود ہے آٹھ کا پیرنٹ ابھی بھی سات ہے سات کو ذرا دیکھیے ساتھ والی لوکیشن میں ابھی پچھلی ہی سلائیڈ میں مائنس ون تھا اب کیا آ گیا پانچ یعنی کہ یہ جو ساتھ ہے اس کا بھی پیرنٹ جو ہے وہ پانچ بن گیا اور پانچ جو ہے اس کا پیرنٹ جو ہے وہ مائنس ون ہے یعنی کہ وہ روٹ ہے اچھا یا میں لگے ہاتھوں ایک بات کے بارے میں آپ کا اشارتن میں کہتا چلوں اس کے بارے میں ہم بات میں تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے دیکھیے میں نے سات کا پیرنٹ چینج کیا ہے ارے میں پوزیشن ذرا ساتھ پر دیکھیے پانچ آ گیا ہے البتہ آٹھ کا پیرنٹ ابھی بھی سات ہے دیکھیے اس کو میں نے چینج نہیں کیا تو اب کیا ہوا کہ اگر آٹھ کو میں دیکھوں تو اس کا پیرنٹ ساتھ ہے ساتھ کو دیکھو تو اس کا پیرنٹ پانچ ہے پانچ کو دیکھوں تو اس کا پیرنٹ گئے ہیں اور چھ کا پیرنٹ آگے چلتے ہیں اب میں نے تھری فور کو یونین کیا تو یہاں پہ کیا ہوگا اب میرے خیال میں آپ کو اس ترتیب کی یا جو کاروائی ہو رہی ہے یہ پتہ چل گئی ہوگی کہ جس کو ہم ٹری میں نیچے رکھتے ہیں اس اے سمجھ لیں چائلڈ بناتے ہیں اب ٹری میں اس کی ارے پوزیشن پہ ہم اس کے پیرنٹ کا نمبر لگا دیتے ہیں تو دیکھیے کیا ہوا چار پوزیشن پہ مائنس ون کی جگہ اب تین آ گیا ہے یعنی کہ چار کا پیرنٹ اب تین ہے اور تین کا پیرنٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی مائنس ون ہے اس سے ثابت ہوا کہ یہ روٹ نوڈ ہے بلکہ یہاں پہ اگر میں آپ سے اس چیز کا کہوں کہ جائزہ لے کے بتاؤ کہ اس میں کتنے ٹریز ہیں یعنی کہ اگر میں آپ کو ٹری اصل میں نہ دکھاؤں بلکہ اوپر وہ جو اب فارسٹ بن گیا ہے جلدی سے جائزہ لے کے بتا سکتے ہیں کہ کتنے ٹریز ہیں اس وقت اس فوریسٹ میں وہ بڑی آسان سی بات ہے سامنے اور خیر ان کی پوزیشن ایک دو تین اور پانچ ہے فوراً آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس وقت فارسٹ میں چار ٹریز ہیں آگے آپ چلتے ہیں جو ہم نے ایک اور تھا جس میں ہمیں فور اور فائیو کو یونین کیا تھا اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ یونین کا اندور و... میں جو دو اس کو آتی ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں فور اور فائیو ان دونوں کو سیٹس کی روٹ نہیں سمجھتا بلکہ ان کو ایلیمنٹ ہی لے گا جب وہ فائنڈ فور کرے گا تو اس سے اس کو ملے گا کہ اس کی روٹ جو ہے وہ 3 ہے جب وہ فائنڈ فائیو کرے گا تو اس کو اس سے ملے گی روٹ اس کی کیا ہے وہ مائنس ون خود ہی ہے اب جب اس نے اس کو مرج کیا تو چونکہ یہ دونوں سیٹس ڈیفرنٹ ہیں تو دوسرے سیٹ کو پہلے سیٹ کا ایک قسم سے ممبر بنا دیا یعنی کہ یونین کیا تو دیکھیے تبدیلی کیا آئی سیکشن پانچ پہ اب مائنس ون کی جگہ 3 آ گیا ہے یعنی اب یہ دونوں ٹریز مرج ہو گئے ہیں اور بلکہ اگر پھر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتائیں ارے کہ اس وقت کتنے ٹریز ہیں تو آپ فورن کہہ سکیں تین یہ تو ہوا یونین آپریشن اس صورت میں کہ ہم اب پیرنڈ ارے استعمال کر رہے ہیں آپ ذرا فائنڈ کو بھی دیکھتے چلیں بلکہ فائنڈ کے بارے میں ہم میرے خیال میں کافی حد تک بات کہہ چکے ہیں البتہ اب خاکے میں دیکھیے کہ یہ فائنڈ کس طرح کام کرے گا تو یہ دیکھیے فائنڈ 8 اب اس کال کا مطلب ہے کہ وہ سیٹ مجھے بتاؤ جس میں آٹھ جو ہے ایز اے ممبر ہے جہاں تک ٹری کا تعلق ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سیٹ کا نام جو ہے وہ اس کی روٹ میں ہوتا ہے تو اگر آپ اس پہلے ٹری کو دیکھیے یہ بلکہ یہ فوریسٹ آٹھ کس ٹری میں ہے جو آپ کو نظر اب آ رہا ہے وہ تو یہ جو دائیں جانب ٹری ہے اس میں ہے اس ٹری کی روٹ کون ہے یہ ڈھونڈنے کے لیے اگر ہم ان ایروز کو فالو کریں تو آٹھ سے ساتھ ساتھ سے پانچ اور پھر پانچ سے فائنلی تین تک ہم پہنچتے ہیں اور تین جو ہے اب اسٹری کی روٹ ہے لیکن یہ تو ہے وہ خاکہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو ہے ارے یعنی کہ وہ پیرنٹ ارے اب اس صورت میں ہم کیا کریں گے بلکہ یہ الکردم ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یاد ہے آپ کو وہ فور لو جو کہ اس پوزیشن سے شروع ہوگا یعنی کہ اس پوزیشن آرٹ سے اور یاد ہے آپ کو اس میں کنڈیشن کیا تھی ایز لانگ ایز پیرنٹس سب جے از گریٹر دین زیرو تو یہ جے کو پیرنٹس آف جے کے برابر سیٹ کر دیتا تھا تو اب اس کو سامنے رکھ کے اس لوپ کو چلائیے یا فائن کو دیکھیے کہ وہ کیا کرے گا سب سے پہلے وہ پوزیشن 8 پہ گیا وہاں پہ پیرنٹس سب 8 کی ویلو کیا ہے minus 1 نہیں بلکہ 7 ہے اس نے اب 7 کو لیا اور پوزیشن 7 پہ گیا وہاں پہ پیرنٹس سب پیرنٹس آف آئی یا پیرنٹس آف سیون کی کیا ویلو ہے فائیو وہاں سے اب وہ پانچ پہ گیا پانچ پہ جب انڈیکس جو ہے پانچ اس پہ گیا تو وہاں پہ پیرنٹس کی وہ زیرو سے بڑی ہے یہاں سے اب وہ پوزیشن تین پہ گیا تو یہاں پہ اس کو کیا ملا فائنلی مائنس ون اس کا کیا مطلب ہوا کہ آٹھ جو ہے وہ سیٹ نمبر تین ممبر ہے کیونکہ ہم نے جیسے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ نمبر جو ہیں جو روٹ میں ہیں وہ اس سیٹ کا نام یا اس کی آئیڈینٹی ہے یعنی فائنڈ فائنلی نمبر تین ریٹرن کرے گی لیکن اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آٹھ جو ہے وہ سیٹ نمبر تین جو ہے اس کا ممبر ہے اب یہاں سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فائنڈ 6 کیا جواب دے گا تو وہ بھی آپ بالکل آرام سے یا تو اگر آپ نے یہ ٹری لائف سٹرکچر بنایا ہے تو وہ فوراً مجھے بتا دیں گے کہ وہ ہے تین البتہ اگر آپ چاہیں تو نیچے اس ارے پہ بھی یہ کاروائی کر کے دیکھ لیجئے میرا سوال آپ سے یہ کہ کیسے کام کرے گا تو لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ سکس پہ گئے تو اس نے ہمیں بتایا کہ پیرنٹ جو ہے وہ پانچ ہے پانچ پہ گئے تو پیرنٹ بتایا تین ہے تین پہ گئے تو فائنلی مائنس ملا جس کا مطلب یہ تین جو ہے وہ چھ جس سیٹ کا ممبر ہے اس کا نام سیٹ نمبر تین ہے یہ تو ہوئے یونین اور جو اب ہم ارے پہ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کتنی آسانی سے ہم اس ٹری لائک سٹرکچر کو یاد رکھتے ہیں اور جو ہماری خواہش تھی کہ کسی ممبر کو لے کے یا کسی آئٹم کو لے کے ہم اگر یہ ڈھونڈنا چاہیں کہ وہ کس سیٹ کا ممبر ہے تو وہ بھی آسانی سے ہم نے کر لیا دوسرا اگر دو سیٹس کو ہم نے جوڑنا تھا یا یونین کرنا تھا وہ بھی ہم نے کر لیا البتہ ابھی تک وہ کنوینسنگ آرگیومینٹ سامنے نہیں آئی کہ یہ والا جو ڈیٹا سٹرکچر ہے یا ڈس سیٹس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یہ بہتر کیوں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کی تھی سب سے پہلے ایک تجویز یہ سامنے آئی تھی کہ ہم ایک بولین میٹرکس بنا لیتے ہیں یعنی کہ ایک ٹو ڈائمینشنل اسٹرکچر جس میں ہم یہ جو ساری انفارمیشن ہے کہ sets جو ہیں وہ کون ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اکولیس ریلیشن جو ہمیں ملتی ہیں وہ ہم یاد رکھتے ہیں ایز اے سیٹ آف بولین ویلوز اور وہ میٹرکس بنتا ہے یہاں پہ بھی ہم وہی ساری انفارمیشن اب رکھ رہے ہیں یہ یونین بائی دا وے یہ اس وقت استعمال ہوگا جب ہمیں پتا چلے گا کہ دو آئٹمس جو ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں اگر آپ وہی خاندانی مثال سامنے رکھیں تو اگر دو خاندانوں کو جوڑنا ہے تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ اگر آئے اور جے کی آپس میں شادی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں خاندانوں میں اب رشتہ قائم ہو گیا تو یعنی کہ ان دونوں خاندانوں کی یونین کی جا سکتی ہے یہ تھی وہ ساری کاروائی جس کی خاطر ہم یہ سارے ڈیٹا اسٹرکچر بنا رہے ہیں اب آپ دیکھیے کہ ایک تو ہے وہ ٹو ڈیمینشنل میٹرکس جس میں ہاں ڈھونڈنا چیزوں کا بڑا آسان ہے میں آپ کو دو انڈیکس دیتا ہوں i کا مجھے آپ بڑے اطمینان سے آپ اس سیل پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جو بولین ویلو ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں اب ہم نے ایک ارے کا استعمال کیا جو کہ اسپیس کے لحاظ سے لگتا ہے کہ بہتر ہے یعنی ڈیمینشنل اسٹرکچر نہیں اب ایک سنگل ڈیمینشن اسٹرکچر ہے اور اس میں وہ ساری انفارمیشن ہم رکھ رہے ہیں جو کہ ہم نے پہلے سوچی تھی ہم ایک میٹرکس میں رکھیں گے یہاں یہ لگ رہا ہے کہ اسپیس کے لحاظ سے یہ جو طریقہ کار ہے یعنی کہ ایک ٹری بناؤ اصل میں اصل ہم ٹری ہی بنا رہے ہیں ٹری کو ہم نے البتہ ایز این ارے اسٹور کیا تو چلے ارے تک بات چلی گئی ایک سنگل ڈائمینشن رے ان میں آپ موازنہ کریں تو آپ کو کیا فائدہ نظر آتا ہے یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ فرض کریں آپ کے سیٹ ممبرز جو ہیں وہ کوئی ہزار ہیں ہزار لوگ ہیں اب ہزار لوگوں کے لیے اگر آپ نے بولین میٹرکس بنایا تو اس کا کیا سائز ہوگا 1000 بائی تھاؤزینڈ یعنی کہ ون فالوڈ بائی اسٹوریج کے حساب سے دیکھیں آپ کو کتنی بولین لوکیشنز چاہیے ہوں گی تھاؤزینڈ ملٹیپلائی پلائی بائی ایک کے بعد سفر یعنی کہ ون ملین دس لاکھ جبکہ ارے کے کیس میں آپ کو کتنی چاہیے ہوں گی وہ آپ نے دیکھ لیا کہ انیشلی ہر جو ممبر ہے وہ اپنا ایک سیٹ بن جاتا ہے یعنی کہ شروع آپ ہوں گے ہزار سے اور اس کے بعد دیکھیے کیا ہو رہا ہے کیا ہم اس ارے کو بڑھاتے ہیں نہیں ارے وہی رہتی ہے بلکہ ہم کرتے یہ ہیں کہ اس کے اندر سمپلی ویلیوز کو چینج کرتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہ جب دیکھا آپ نے کہ ٹریز مرج ہوتے ہیں تو بہت ساری ویلیوز ہمیں چینج کرنی پڑے یا اس سے بھی زیادہ مشکل کام کہ ہمیں ویلیوز کو کرنا پڑے اسپیس کے لحاظ سے یقیناً یہ ڈیٹا سٹرکچر یعنی کہ ٹری لائک سٹرکچر جو ہے ڈس جوائنٹ سیٹس کو یاد رکھنے کے لیے اور اس پہ یونین فائنڈ کرنے کے لیے بہتر ہے شن سے بہتر ہے اگر ابھی بھی آپ کنوینس نہیں تو سوچیے کہ اگر دس ہزار ایلیمنٹس ہیں تو میٹرکس کا سائز کیا بنے گا ٹین تھاؤزینڈ ٹائمس یعنی کہ ایک کے بعد دس صفر اتنی میمری جو ہے وہ آپ سوچئے کمپیوٹر میں عموماً ہوتی ہے کہ نہیں اگر ہے بھی تو اتنی زیادہ میمری کیا آپ استعمال کرنا چاہیں گے یہاں پہ لگ یہی رہا ہے کہ اسپیس کے لحاظ سے تو یہ بہتر ہے دوسرا ہم نے پوائنٹرز جو ہیں وہ اصل میں وہ جو سی پلس پلس کے پوائنٹرز ہیں انڈائریکٹ ریفرنس یعنی کہ اڈریسز وہ نہیں رکھے ہمارے یہ پوائنٹرز بھی جو ہیں یہ بھی سمپلی ارے انڈسیز ہیں دیکھا آپ نے فائنڈ کے لیے ہم نے کیا, کیا؟ کہ سمپلی ایک دو پوائنٹرز ہم نے فالو کیے بلکہ انڈیکس فالو کیے اور ہمیں فوراً پتا چل گیا کہ ایک سیٹ جو ہے اس کے اندر کون سے ممبرس ہیں یا ایک ایلیمنٹ کس سیٹ کا ممبر ہے تو یہ چند باتیں دیکھیے کہ یونین از کلیئرلی اکنسٹنٹ ٹائم آپریشن رننگ ٹائم آف فائنڈ از پروپورشنل ٹو دا ہائٹ آف دا ٹری کنٹینگ نوڈ i اینڈ دس کین بی n ان دا ورس کیس یعنی کہ یہ جو ہائٹ ہے اٹ کین بی n لانگ بٹ اٹ از این تو آخر میں ایک یہ ایک اور بات ہے جو کہ ہم آئندہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے ماڈوفائی union to انشیور دیٹ ہائٹ اسٹے اسمال ذرا ان پہ دوبارہ نظر دوہرا لیجیے کہ یونین جو ہے وہ کانسٹنٹ ٹائم ہے فائنڈ جو ہے وہ ہائٹ آف دا ٹری کے برابر ہو سکتا ہے اور ہم اب یونین کو اس طرح چینج کریں گے کہ یہ جو ٹری ہائٹ ہے یہ چھوٹی رہے یہ اب کچھ باتیں ہیں کہ یہ آپریشن کتنا ٹائم لے سکتے ہیں اس سلسلے میں جہاں تک یونین کا تعلق ہے ارے کے حساب سے دیکھیے ہم نے کیا کر ہم نے فائنڈ کو دو دفعہ کال کیا i اور j کی روٹ ڈھونڈنے کے لیے اور اس کے بعد سمپلی ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ سے ہم نے ایک ٹری کا دوسرے ٹری کا اس کا سب ٹری بنا دیا یعنی کہ ایک سنگل اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ جہاں تک فائنڈ کا تعلق ہے اس میں ٹھیک ہے ایک لوپ ہے وہ لوپ جو ہے وہ بھی کوئی زیادہ نہیں چلتا وہ بھی بلکہ چھلانگیں مارتا ہوا فٹا فٹ روٹ پہ پہنچ جاتا ہے یعنی آپ کے پاس اگر ٹری ہو یعنی یہ ٹری لائف اسٹرکچر ہو تو وہ سمپلی لیول بائی لیول روٹ تک پہنچ جاتا ہے تو یہاں سے ایک ذہن میں بات آئی کہ اچھا ہوتا کہ اگر یہ ٹری جو ہے اس کی ہائٹ کم ہو آج چونکہ وقت ختم ہوا تو ہم یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو جاری رکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ فائنڈ اور یونین جو ہیں ان کو ابھی ہم اور بھی آپٹمائز کریں گے اور اس کے بارے میں کچھ آخری باتیں اور پھر کچھ مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بات اگلی دفعہ جاری رہے گی تب تک خدا حافظ